باب نمبر بائس سماك فزيلة و قبولية اللہ تعالى کا ارشاد ہے فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولائك الذين هداهم الله واولائك هم اولو الالباب اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری پہنچا دیجئے جو بات کو سن کر اس کے بہترین کلام کی اتباع کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ دانشمند ہیں پارہ نمبر انتیس بعض نے اس ارشاد بارے تعالی کے سلسلے میں کہا ہے کہ احسن کے معنی یہ ہیں کہ زیادہ ہدایت اور رشد پہنچانے والا ہو یعنی زیادہ سے زیادہ راہ راست دکھلانے والا اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ ادھر سم اوم ضلع تر تفید مم عرف من الحق پارا نمبر سترہ جب وہ کلام جو رسول اللہ پر اتارا گیا سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو تم آنسو بہاتا دیکھتے ہو کیونکہ ان کو حق بات معلوم ہوئی ہے سما کی حقیقت یہ سما یعنی سننا جن, جن کا سننا ہے جس کے بارے میں اہل ایمان بھی اختلاف نہیں کرتے کسی کو یعنی اختلاف نہیں ہے اس کے سننے والوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ صاحب عقل اور ہدایت یافتہ ہے اور یہ وہ سما ہے کہ اس کی حرارت یقین کی برودت یعنی ٹھنڈک سے متاثر ہو کر آنکھوں سے اشک باری کا سبب بنتی ہے کبھی یہ آنسو حزن و ملال کے آنسو ہوتے ہیں کہ حزن و ملال میں حرارت ہے کبھی یہ ذوق و شوق کے آنسو ہوتے ہیں اور شوق بھی مزاجن گرم ہے بس جب ان صفات سے متصف سما اس صاحب دل پر اثر آفرین ہوتا ہے تو یقین کی برودت سے مملو اور پر ہے تو اس تصادم سے آنسو ٹپکنے اور بہنے لگتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ حرارت اور برودت یعنی ٹھنڈک کے تصادم سے پانی ٹپکتا ہے اور جب دل میں سما کا نزول ہوتا ہے تو وہ نزول دو طرح کا ہوتا ہے اگر وہ نزول خفیف ہے تو اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تقشعر منه جلود يخشون ربهم. نمبر تیس الزمر. اس کلام کے اثر سے ان لوگوں کی جلدوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں کبھی اس کا نزول عظیم ہوتا ہے اور اس کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے اس چیز کی مانند جو عقل کی مخبر ہوتی ہے اس حادثہ اور نئی چیز کے نزول کے اثر سے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور کبھی اس اثر کا نظول روح پر ہوتا ہے اور اس سے روح میں ایسا تموج اور احتزاز ہوتا ہے کہ جسمانی قالب کے کا دروازہ اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روح اس دائرۂ تنگ سے نکل جائے گی اور اس میں سمانا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت چیخیں نکلنے لگتی ہیں اور ایک ہلچل برپا ہو جاتی ہے یہ تمام احوال ارباب حال میں پائے جاتے ہیں کبھی کبھار خواہش نفسانی کے شہر شہ پر جھوٹے مدعی حالت کی نقل اتارتے ہیں یعنی جھوٹ موٹ اپنے اوپر وجد اور حال طاری کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی تو در درگلو ہو جاتے یعنی آنسو سے ان کا گلا رندھ جاتا اور اگر وہ کھڑے ہوتے تو گر پڑتے اور پھر یہ حالت ہو جاتی کہ ایک دن یا دو دن گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ لوگ آپ کی عیادت کو تشریف لاتے اور یہ سمجھتے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں بس سما اللہ تعالی سے جلب رحمت کا ذریعہ ہے بعض اور عجیب و غریب روایات حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابئی بن کعب ردی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرت فرمائی قرآن پاک سن کر تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے فرمایا کہ رقت کے وقت دعا کو غنیمت جانو یعنی جب اس طرح رقت تاری ہو تو دعا مانگا کرو جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اس سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندے کے جسم پر اللہ کے خوف سے رونگٹے یعنی بال کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی اس بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے اور یہ وہ تمام امور ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا اننا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے لہن کے ساتھ اشعار کا سننا البتہ لہن کے ساتھ اشعار سننے میں اختلاف ہے اور سلسلے میں بکثرت اقوال ہیں اور احوال بھی مختلف ہیں بعض لوگ جو اس کے منکر ہیں وہ اس کو فسق سے تعبیر کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے حریص اور عادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حق واضح ہے یعنی ایک واضح حقیقت ہے لیکن یہ دونوں فریق افراد و تفرید کا شکار ہیں کسی شخص نے ابو الحسن بن سالم رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ سما کا انکار کس طرح کرتے ہیں جبکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اسے سنا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں سما کا انکار کس طرح کر سکتا ہوں جب کہ اسے اس شخص نے جائز رکھا ہے اور سنا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی سما سے شغل رکھتے تھے سما منکر وہی ہے جس میں لہو لاب ہو اور یہی قول صحیح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اس وقت دو قنیزیں آپ کے سامنے گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ردائے مبارک اوڑھے ہوئے تھے ان لانڈیوں کو گاتے اور دف بجاتے پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جھڑکا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے مبارک سے چادر ہٹا کر فرمایا اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو انہیں مت جھڑکو کہ یہ عید کے دن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے اپنی چادر مبارک میں چھپائے ہوئے تھے اور میں ان حبشیوں کو دیکھتی رہی جو مسجد میں کھیل رہے تھے میں اتنی دیر تک یہ تماشا دیکھتی رہی کہ آخر کار خود اکتا گئی یعنی تھک گئی حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس کے جواز پر دلیل ہے اور انہوں نے اس کو بہت سے تابعین اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اس سلسلے میں ان کا قول متبر ہے کہ وہ دفور، کمال، کمال حال، زہد اور تجربہ سے متصف اور احوال سلف سے آگاہ تھے زیادہ صحیح اور درست فیصلہ کر سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ سما حرام بھی ہے اور حلال بھی جس نے اسے نفس کی تحریک اور جس نے اسے نفس کی تحریک اور شہوت اور ہوا و حوث سے سنا وہ حرام ہے اور جس نے اس کو معقولیت اور مباح طریقے پر اپنی کنیز یا بیوی سے سنا اس کی صورت مشتبہ ہے کیونکہ بہرحال اس میں لہو کا انصر موجود ہے اور جس نے اس کو قلب کی توجہ سے سنا اور اس میں ایسے معنی کا مشاہدہ کیا جو اس کے لیے دلیل راہ ہیں یعنی رہبر اصلی کے راستے پر لگا دے تو ایسا سما مباح ہے یہ قول شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ کا ہے اور یہی صحیح ہے لیکن اس قول کو متعلق سما کی تحریم اور اس کی ممانعت پر دلیل نہیں بنا سکتے جس طرح قاری زاہد بنے ہوئے لوگ اور ان کی اور اس کی حرمت میں مبالغہ کرنے والوں کا وطیرہ اور طریقہ ہے کہ وہ سما کو متعلق حرام کہتے ہیں اللہ اس کے برعکس متعلق اس کو مباح کہا جا سکتا ہے جس طرح لہو اور لاب کے رسیا اور اس کو شہرت دینے والے اور اس کی پر اصرار کرنے والے کہ بادشرائط تو آداب کے ساتھ سما مباہ کہتے ہیں سما کے سلسلے میں قول فیصل اب میں تفصیل کے ساتھ اس کی حرمت و آباحت پر بحث کرتا ہوں اور تحریم اور حلت کے ساتھ اس کی ماہیت اور حقیقت کو پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ حلال کس صورت اور ماہیت میں ہے اور حرام کس صورت میں ہے دف اور شبابہ کا جہاں تک تعلق ہے تو شافعی مذہب میں اس کی کافی گنجائش ہے یعنی شافعی مذہب میں اس کی ممانعت نہیں لیکن احتیاط ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے تاکہ اختلافی مسائل معرض بحث میں نہ آئیں ہاں اگر جنت دوزخ آخرت کا شوق و ذوق اور خداوند قدوس کی حمد و ثناء عبادتوں کا ذکر خیرات کی ترغیب پر مشتمل اشعار پڑھے جائیں تو انکار کی متعلق گنجائش نہیں ہے اسی زیل میں وہ قصائد اور نظمیں بھی شامل ہیں جو حاجیوں اور مجاہدوں کے لیے لکھے جائیں جن میں جہاد اور حج کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں جن کا ایسا اثر مرتب ہو سکے جو جہاد کے عزم میں حرکت پیدا کرے اور حج کے شوق کو بڑھائے البتہ ایسے اشعار جن میں محبوب کے خد و خال قد و قامت کا ذکر ہو یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف ہو جن محفلوں میں پڑھے جائیں ایسی محفلوں میں دیانتدار اور دین دار لوگوں کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے یا ایسی محفلیں قائم کرنا ان کے شاعنشان نہیں ہے ہاں اگر اشعار ایسے ہوں جن میں جوانی اور وصل اغراض اور آرزوؤں کا بیان ایسے رموز اور کے ساتھ ہو جن کو اللہ تعالی کی ذات پر محمول کرنا دشوار نہ ہو یعنی اشارے اور کنائے کے ساتھ ہمدسنا بیان کی گئی ہو یا ان اشعار میں مریدوں کے احوال کی چگونگی طالبین حقیقت پر آفات کا نزول ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کو سنے تو اپنے کیے پر نادم ہو یا کسی ارادے اور عزم کی اس میں تجدید ہوتی ہو تو اس قسم کے سما سے کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے جب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض ارباب وجد کی غذا صرف سما ہے اور وہ لوگ اسی سما کے ذریعے مدارج قرب وسال کو طے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان میں ایسا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے فقر و فاقہ یعنی بھوک کی سوزش بھی ختم ہو جا ہے. ایسی صورت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب حال ایک شعر سنتا ہے اور اس کو حضور قلب میسر ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس نے یہ شعر کسی حدی خواں سے سنا ہے اور اس نے اس کی آتش شوق کو بھڑکا دیا مثلاً اتوب اليك يا رحمان اني اسأت وقد تداعت تداءفت الذنوب فاما من هوا ليلى وحسي زيارتها فاني لا اتوب الهي کرتا ہوں میں تجھ سے کہ ہیں حد سے فزوں میری خطائیں نہیں ہوں عشق لیلا سے میں طائب ملاقاتوں کی ہیں ہر وقت گھاتیں اس طرح امر حق پر قائم رہنے کے لیے ان کی قوت ارادی میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں ایک نیا عزم پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ ایسے سما کے اثر سے وہ ذکر حق میں مشغول ہو جاتے ہیں حالت وجد کی شناخت ہمارے بعض احباب کا بیان ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے وجد کی حالت کا اندازہ تین چیزوں میں کر لیا کرتے تھے اول سوال کے وقت دوم غصے کے وقت سوم سما کے وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ صوفیہ پر تین موقعوں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اول کھانے کے وقت کیونکہ وہ فاقہ کشی کی سعبت برداشت کرنے کے بعد کھانا کھاتے ہیں دوم جب باہم مل کر ذکر لاہی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس وقت احوال صدیقین اور احوال انبیاء میں کلام کرتے ہیں سوم سما کے وقت اس لیے کہ اس وقت وہ اس کو روحانی کیفیتوں کے ساتھ سنتے ہیں اور باری تعلی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں یہی تین مقامات ان پر نزول رحمت کے ہیں حضرت عدم رحمت اللہ علیہ کا جواب وجد کے بارے میں کسی نے حضرت ابراہیم بن ادھحم رحمۃ اللہ علیہ سے سما کے وقت صوفیہ کے وجد کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ان باتوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں اور جب وہ ان معانی سے سرور حاصل کرتے ہیں تو اس وقت وہ معانی ان کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں اسی حال میں اچانک ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے اور وہ اس فراہ کے بجائے نالا اور بکا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی اس غم سے کپڑے پھاڑتا ہے کوئی روتا ہے اور کوئی چیختا ہے ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشایخ کے واسطوں سے محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنا ہے کہ سما کا سامع حجاب اور تجلی یعنی مشاہدہ کے بین بین ہوتا ہے حجاب سے اس کے اندر سوس پیدا ہوتا ہے اور تجلی سے مزید نور پیدا ہوتا ہے حجاب سے مریدوں کے حرکات پیدا ہوتے ہیں اور یہ ضعف و اجز کا مقام و محل ہے اور تجلی سے واصلین حق کو سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ مقام اور درجہ ان لوگوں کا ہے جن کو اس راہ میں تمکین اور استقامت حاصل ہے اسی طرح یہ محل حضوری بھی ہے کہ اس مقام پر سوائے اس کے کہ صاحب حال ہیبت کے مقام کے باعث صدمے پر صدمہ اٹھاتا ہے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کا ارشاد شیخ ابو عبدالرحمٰن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے جد محترم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ مستمع یعنی صاحب سما کو چاہیے کہ وہ دل کے کانوں سے سنیں اور نفس اس کا مردہ ہو یعنی دل زندہ اور نفس مردہ ہو تب سنیں اس شخص کے لیے جس کا دل مردہ ہو اور نفس زندہ ہے سما جائز نہیں ہے اللہ تعالی کے اس ارشاد یزید فلخل کی ما یشا مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے کہ تفسیر یہ ہے کہ اس اضافے میں اچھی آواز بھی شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اشد اذنا برجلی بر الحسن سعودی بال قرآن منصاحب قنیتی القنی یعنی اللہ تعالی خوش الحان شخص کی تلاوت قرآن کو اس شخص سے زیادہ متوجہ ہو کر سنتا ہے جو اپنی مطربہ قنیس کے گانے کو کان لگا کر سنتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا میں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے دوستوں پر کس چیز سے غالب آتا ہے یا ان سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ان پر غالب آنا اور قابو پانا دشوار ہے اور ان سے کچھ حاصل کرنا بہت مشکل ہے سوائے دو موقعوں کے میں نے کہا کہ وہ دو وقت یا دو موقع کون سے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک تو سما کے وقت اور دوسرے دیکھتے وقت کہ میں اس وقت ان سے کچھ چرا لیتا ہوں اور اس سے میں ان پر قابو پا لیتا ہوں میں نے اپنا یہ خواب اپنے شیخ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ خواب دیکھتا تو میں اسے سے کہتا کہ اے احمق یعنی شیطان کیا تو ان لوگوں کے حقیقی سما اور حقیقی نظر سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا کچھ حاصل کر سکتا ہے یہ جواب سن کر میں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا کہ حقیقی سما اور حقیقی نظر شیطان کے غلبے سے محفوظ ہے حضرت عمل مومومن عائشہ رضی اللہ عنہا کا کی لونڈی کا گانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں اپنے پاس میرے پاس ایک کنیز تھی جو مجھے کچھ گانا سنا رہی تھی اسی اسنا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ کنیز بدستور گاتی رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ کنیز ان کو دیکھ کر بھاگ گئی اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر تبسم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیز کے گانے کا واقعہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں وہ نہ سن لوں جو کچھ اللہ کے رسول نے سماعت فرمایا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو حکم دیا اس نے وہی گانا سنایا شیخ ابو طالب مکی کا ارشاد شیخ ابو طالب مکی رحمۃ علیہ سے روایت ہے کہ شیخ عطا کے پاس دو خوش گلو لونڈیاں تھیں جو گانا سنایا کرتی تھیں ان کنیزوں کے بھائی ان کے پاس آتے تھے اور گانا سنتے تھے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی ابو مروان سے ملاقات کی ان کے یہاں بھی متعدد کنیزیں تھیں جو گانا گایا کرتی تھیں جو صوفیہ کے لیے جمع کی گئی تھیں یعنی کہ وہ صوفیہ کرام کو گانا سنائیں یہ قول جو میں نے نقل کیا ہے ابو طالب مکی کا ہے وہ فرماتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس سے اجتناب اور پرہیز زیادہ بہتر ہے سما اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے یعنی مناسب ہے جب کہ پاک ہو اور آنکھیں بند ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس شرط کو پورا کیا جائے کہ خاطن وم تخفی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بدیانتی سے اور دلوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس سے آگاہ ہے یعنی دل پاک ہو اور آنکھ خیانت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے میں کہتا ہوں یعنی شیخ سہرویدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو طالب مکی کا یہ قول عجیب و غریب ہے بہرحال اس جیسے امر سے بچنا اور پاک رہنا ہی صحیح ہے حدیث شریف میں حضرت داود علیہ السلام کی عمدہ آواز کی تعریف میں وارد ہے کہ وہ اپنے نفس پر جب نوحہ کرتے اور زبور کی تلاوت فرماتے تو ان کی اچھی آواز سننے کے لیے انسان جنات اور پرندے تک جمع ہو جاتے اور اس کا یہ اثر ہوتا تھا کہ ان کی ایسی مجلس سے ہزاروں جنازے اٹھائے جاتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسا اشعری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کی عمدہ آواز کی تعریف میں فرمایا ہے کہ انہیں حضرت داعود علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا گیا ہے شعر کی حقیقت اور شعر خوانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا ہے شعر میں بھی بے شک حکمت ہے یعنی دانائی کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس وقت کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھنے میں مشغول تھے یہ دیکھ کر اس شخص نے عرض کیا کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور شیر خوانی بھی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کبھی یہ چیز ہوتی ہے اور کبھی وہ چیز ہوتی ہے ایک بار نابغا یعنی کہ مشہور عرب شاعر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ اشعار پڑھے کہ وَلَا خیر فی حکم اذا لم کسی کام کی وہ عقل میسر نہ ہو جسے ایسے اصول کھوٹے کھرے کو پرکھ سکے ایسے ہی کامیاب نہیں ہے وہ شخص بھی ایسے ہی کامیاب نہیں ہے وہ شخص بھی ذی ہوش ہو ذی ہوش و حکم فرما نہ رہبر جسے ملے نہ بغا کے یہ اشعار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو لیلا اللہ تمہارا منہ نہ بند فرمائے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے نابغہ تقریباً سو سال تک زندہ رہے اور ان کے اگلے دانت لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے یعنی ان کے اگلے دانت اتنے طویل عمر کے بعد بھی نہ گرے اور ان کا منہ بند نہیں ہوا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت حسن اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ممبر رکھوا دیتے تھے جس پر کھڑے ہو کر آپ یعنی حضرت حسان ان لوگوں کی حجو میں اشعار پڑھا کرتے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے والا میں نازیبا باتیں کہتے تھے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک حسان کے ساتھ ہیں جب تک وہ رسول خدا کی حمایت کرتے رہیں گے حضرت ابو العباس خضر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کسی صالح شخص نے حضرت ابو العباس خضر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ آپ سما کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا سما کے بارے میں کیا خیال ہے ہم لوگوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ سما ایک صاف و شفاف پانی ہے اس پر سوائے علماء کے اور کسی کے قدم نہیں ٹھہر سکتے حضرت شاد عنوری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا پس میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس سما سے انکار فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اے ابو علی تم ان باتوں کو برداشت کرو کہ وہ تمہارے دوست اور اصحاب ہی تو ہیں اس واقعے کے بعد ہمیشہ شاد عنوری فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کنیت ابو علی عطا فرمائی ہے صورت انکار انکار کی صورت یہ ہے کہ تم ان مریدوں کو جنہوں نے طریقت باطنی میں قدم رکھا ہے اور اس کی ابتدا کی ہے اور ان کے نفوس نے صدق مجاہدہ کی مشق بہم نہیں پہنچائی ہے جس کے باعث ان پر صفات نفس اور احوال قلب بخوبی ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو اس ابتدائے حال میں ان کی حرکات میں ضبط و نظم پیدا نہیں ہوتا اور حرکات کا یہ ضبط و نظم علم یعنی طریقت کے قانون ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ان مریدوں کو اسی وقت جب قانون علم کے ذریعے کی ان حرکات میں انضبات پیدا ہو جائے معلوم ہو سکتا ہے اور وہ اپنے مشاغل میں اچھائی برائی کو سمجھ سکتے ہیں پس ابتدائی حال میں مریدوں سے ایسی حرکات ظہور میں آ جاتی ہیں جو سما کے لئے انکار کی صورت پیدا کر دیتی ہیں حضرت ضنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حضرت ضنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ بغداد تشریف لائے تو ان کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا ان لوگوں نے حضرت جنون رحمتہ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی کہ وہ قوال کچھ آپ کو سنائے آپ نے اجازت دے دی تو قوال نے یہ اشعار پیش کیے صغير حواك اذبني فكيف به إذا اهتك وانت جمعت من قلبي هبا قد كان مشتركه أما ترني لم لمكسب اذا ضحك الخلي بكى كم هي توس باد پر بھی کیا حال ہو اگر یہ اپنے کمال میں ذرے جو منتشر تھے محبت کے ہر طرف سب جمع کر دیے ہیں دل پر ملال میں آتا نہیں ترس مجھے اس غم زدہ پہ حیف گریا كنا ہے تیری ہسی کے خیال میں یہ اشعار سن کر جنون پر کیف تاری ہو گیا اور وہ جوش میں کھڑے ہو کر وجد کرنے لگے اور ان کی پیشانی پر خون بہنے لگا لیکن یہ زمین پر نہیں ٹپک رہا تھا جنون رحمت اللہ علیہ کا یہ وجد دیکھ کر حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تاکہ وہ بھی وجد کرے حضرت جنون رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اے شخص اس ذات سے ڈر اور اس کا خوف کر جو تجھے دیکھتا ہے کہ جب تو کھڑا ہوتا ہے یہ سن کر وہ شخص بیٹھ گیا کہ اس کا اس طرح بیٹھنا اس کی صداقت حال اور علم کی وجہ سے تھا اس لیے کہ وہ شخص کامل حال نہیں تھا اور وجد کے لیے کھڑے ہونے کے قابل اور اس کا اہل نہیں تھا بس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سما کی محفل میں کوئی شخص وچت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے راز سے آگاہ نہیں اور حقیقت سے بے خبر ہے اس کا اس طرح کھڑا ہو جانا اس سبب سے ہوتا ہے کہ جب وہ ایک موضوع اور مناسب راگ یعنی لہن کے ساتھ سنتا ہے اور نفس کا حجاب جو ان بسات و نشات یعنی نغمے کے باعث لہراتا ہے دل کے چہرے پر پڑ جاتا ہے اس کا خوف اور قبا کی دہشت کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک اور ذہنیت کے ساتھ رقص شروع کر دیتا ہے لیکن یہ تصنوں سے خالی نہیں ہوتا اور ایسا وجد اہل حق کے نزدیک حرام ہے کہ ایسا رقص کرنے والا محض اپنے گمان سے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ رقص نشات قلب ہے لیکن اس کا یہ انبسات, انبسات قلب اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا قلب نفس کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے جو نفسانیت کی طرف مائل اور ہلاکت قلب کے موافق ہے یعنی ہلاکت قلب کا ذریعہ ہے اس لیے کہ اس نے اب تک وجہ قلب اور محض اللہ کے لیے ان کا مشاہدہ ہی نہیں کیا ہے ایسے شخص کو ان حرکات رقص سے نہ حسنِ نیت کی طرف راستہ ملتا ہے اور نہ ارادت کی صحت کی شناخت ہو پاتی ہے چنانچہ ایسے ہی رقص کے لیے کہا گیا ہے اور رقص و یعنی رقص ایک زیاں ہے اس لیے کہ وہ طبیعت سے ظہور میں آیا ہے یعنی احتجار روح و قلب سے نہیں اور نیت صالح کا اس میں دخل نہیں ہے خاص طور پہ جب کہ اس کی حرکات حرکات رقص میں نفاق سریح اور دورنگی کی آمیزش ہوتی ہے کہ حاضرین مجلس کا دل بہلایا جائے اور نیک نیتی کے بغیر وہ رقص کی حرکات میں اپنی نشات نفس سے مغلوب ہو کر کبھی معانکہ کرتا ہے کبھی دستبوسی کرتا ہے اور کبھی پابوسی کرنے لگتا ہے اور تصوف ان حرکات کا ان حرکات کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے ایسے شخص کا سوائے لباس اور ظاہری صورت کے اور کوئی تعلق نہیں ہے یعنی محض صوفیوں کی صورت بنا لی ہے اور ان جیسا لباس پہن لیا ہے امر قوال کے فتنے اگر قوال ایسا نوجوان ہے جو بے ریش برودت ہے ایسا قوال نفس کے لیے جاذب توجہ بن جاتا ہے یعنی لوگ اس کی صورت سے متاثر ہونے لگتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور باطن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اگر کہیں عورتیں بھی اس مجلس کے قریب ہوں اور ان کی توجہ اس طرف ہو تو ایسے موقع پر وہ لوگ جن کا باطن نفسانی خواہشات سے پر ہے رقص کی حرکات اور وجد کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیتے ہیں یہ قطعی طور پر فسق ہے جس کی حرمت پر اجماع ہے یعنی بالاجماع حرام ہے ان لوگوں سے جو اس قسم کی حرکات سے اپنا خمیر گندا کرتے ہیں اہل مواخیر یعنی بازاری لوگ زیادہ بہتر ہیں کہ ان کا فسق و فجور سب پر آیا ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں کھلم کھلا کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی بدکاریوں کو ناواقفوں کے سامنے عبادت ظاہر کرتے ہیں یہ قبی حرکات ایسی ہیں کہ کوئی دیان شخص ان کو گوارا نہیں کر سکتا انہی برائیوں کے باعث تو منکرین سما کو انکار کا موقع ملا ہے اور اس صورت میں وہ معذور بھی ہیں یعنی واقعی ان کا انکار درست بھی ہے کیسی حرکت قابل نفرت ہیں سوائے تجزیے اوقات اور کیا ہے اگر کوئی منکر سما کسی نو آموز سالک کے سامنے ایسی حرکتوں کو پیش کر کے انکار سما کی دلیل بنائے تو ایسی مجلسوں اور صحبتوں سے وہ نو آموز مرید رک جاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے تو ایسا انکار صحیح ہے صادقین کا رقص کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض صادقین یعنی سچے درویش وجد دو حال کا اظہار کیے بغیر رقص کرنے لگتے ہیں اور اس میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بس فقرا سے حرکات رقص میں موافقت کریں بس وہ موضوع حرکات کے ساتھ رقص شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ وجد و حال کا دعوے ہو لیکن ان کی یہ حرکات بھی لغو ہی شمار کی جاتی ہیں اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ روحانیت کی روح سے جائز نہیں ہے کہ ان میں ایک گونا لہو و لآب موجود ہے البتہ ان حرکات کو مباح کاموں میں شمار کیا جا سکتا ہے جیسے اہل و عیال سے جنسی دل لگی اور ان کے ساتھ ملائبت یعنی کھیل کود اور یہ تمام باتیں ترویج قلب یعنی دلگی دل میں داخل ہیں اور ان میں سے بعض حسن نیت کے باعث عبادت بھی کہی جا سکتی ہیں بشرط یہ کہ نفس کی تکان دور کرنے کے لیے ہو جیسا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں باطل شہر سے اپنے نفس کی تکان کو دور کرتا ہوں تاکہ یہ میرے حق کے لیے مددگار ثابت ہو یہی وجہ ہے کہ آرام کی غرض سے بعض مخصوص اوقات میں نماز پڑھنا مقروح قرار دیا گیا ہے تاکہ اللہ والے کچھ دیر آرام کر سکیں اور ترک عمل یعنی عبادات سے نفس کی بعض ضروریات پوری ہوں اور اس مہلت سے اس کو انبسات حاصل ہو انسان اپنی خلقت میں مختلف اجزاء یعنی اربائے عناصر سے مرکب ہے اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے گوناگوں ہے یعنی اس کی تشریح ہم کسی جگہ پہلے کر چکے ہیں بس اس کے قوائے جسمانی محض حق پر صبر نہیں کر سکتے تو اس قسم کی تفریح مباح کاموں میں بھی مشغول رکھا جاتا ہے جن کی طرف اس کا رجحان ہو تاکہ امور حق کی ادائیگی کے لیے وہ مستعد ہو سکے مباح شری میں باطل نہیں ہے اس لیے مباح کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اطراف برابر ہوں یعنی دونوں جانب اعتدال ہو یعنی عمل اور عدم عمل برابر ہو لیکن یہ احوال یعنی طریقت کی نسبت سے باطل ہے یعنی روحانی نقطۂ نگاہ سے باطل ہے حضرت بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ میں نے حضرت بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صادق کی تعریف میں پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جہل اس کے علم کی فضونی کا موجب ہو کی افضونی کا موجب ہو اور اس کا ہر باطل اس کے حق کے ازدیار کا سبب اور اس کی دنیا اس کی آخرت, کی فکر, آخرت کے اضافے کا مجب ہو اسی واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں مرغوب تھیں تاکہ یہ امر آپ کے نفس شریعت کے خط اور اس کے تہارت و تقدیس کا سبب بن جائے اسی لیے ان حضوظ کے باعث ان امہات المومنین کے حقوق بھی آپ کے لیے زیادہ ہو گئے تھے اسی وجہ سے وہ مباہ امور جو دوسروں کے لیے شرن جائز تھے اور طریقت و حال میں جن کو پسند کیا گیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس قسم عبادات تھے جیسا کہ نکاح کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ ایک قسم کی عبادت ہے اسی وجہ سے نکاح کو ازرو قیاس دین و دنیا کی مصلحتوں پر محمول کیا گیا ہے فکہا نے اس کی طویل شرح ترک نوافل نفری کے سلسلے میں کی ہے جیسا کہ اس سے قبل اس بارے میں کہا جا چکا ہے اس, اس اصول اس مذکورہ کے تحت رقص کرنے والا درویش جو روحانی وجد اور حال کا مدعی نہیں ہے وہ منکر کے انکار سے خارج ہے یعنی اس سما سے خارج ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں لہٰذا ایسا رقص نہ اس درویش کے لیے مفید ہے اور نہ اس کے لیے مضر ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حسن نیت کے باعث ایسا تفریح کام عبادت بن جاتا ہے جب جبکہ فائل کے نفس میں اس کی تصوی سے مقصود الطاف الہی پر نظر رکھنا ہو یعنی تفریح امور میں الطاف لاہی کی یاد کرے اور خیال کرے کہ ان امور میں بھی رحمت لاہی اس کے شامل حال ہے لیکن ایسا رقص شیوخ طریقت کے شایہ نہیں ہے اور نہ ان کی اقتدا کرنے والے حضرات کے لیے زیبا ہے کیونکہ اس میں بھی لہو و لآب کا ایک پہلو موجود ہے یا وہ لہو و لآب سے مشابہ ہے اور ظاہر ہے کہ لہو و لآب ان کے منصب بلند کے شایانشان نہیں ہے اور اس قسم کی بات صاحب تمکین کے حال کے خلاف ہے. مطلق سما کا انکار نہیں کرنا چاہیے سما کا متعلق انکار ممنوع ہے کیونکہ بغیر کسی سراہد کے سما کا انکار ان تین حال سے خالی نہیں ہوگا اول یہ کہ منکر سما یا تو سنن و اخبار سے واقف نہیں ہے یا وہ اپنے نیک کاموں پر مغرور ہے یا وہ ایسا مردہ دل اور بد ہے کہ اپنی مردہ دلی اور بدزوق مذاقی کی وجہ سے اس کا انکار کر رہا ہے اب ہم ان تین باتوں کا یعنی وجوہ انکار کا ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں اگر پہلی صورت ہے یعنی وہ آثار و اخبار سے نا ہے تو اس کو وہ حدیث پڑھنا چاہیے جو ہم اس سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علہ سے مروی پیش کر چکے ہیں اور دیگر آثار و اخبار جو اس سلسلے میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رقص کرنے کی اجازت دی تھی جیسے مسجد نبوی میں حبشیوں کا رقص کرنا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رقص کا دیکھنا لیکن یہ اسی وقت ہے کہ رقص کرنے والے کی حرکات اور مقروحات سے پاک ہو جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت منی و... وانا منک. تم مجھ سے ہو اور میں تم سے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خوب اچھلے اور کودے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے جب فرمایا کہ تم مجھ سے خلق اور خلق اور خلق میں مشابہ ہو تو وہ بھی کمال مسرت سے اچھلے اور خوب کو دے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا انتا اخوانا و مولانا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو تو وہ بھی سے اچھل حمزہ رضی اللہ کی بیٹی کے قضیے میں اپنے حق میں فیصلہ ہونے پر خوشی سے اچھلے تھے اس قضیے میں حضرت علی اور حضرت جعفر حضرت زید رد کا انہم کا نزا واقع ہوا تھا یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی کی پرورش یہ تینوں اصحاب چاہتے تھے اور ہر ایک ان میں سے خواہاں تھا چونکہ حضرت جعفر کی بیوی بچی کی خالہ تھیں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہے لہذا بچی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی گئی اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے دوسری صورت اور وجہ انکار یہ کہ منکر کو اپنے نیک کاموں پر فخر و غرور ہے اس لیے وہ سما کا منکر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسلیم ہے کہ تم اپنی عبادات کے باعث مقرب بارگاہ الہی ہو تو ذرا غور کرو کہ یہ درجہ تم کو اس لیے حاصل ہوا کہ تمہارے اعضاء عبادت عبادت میں مشغول رہیں اور اگر تمہارے دل کی یہ نیک نیت نہ ہوتی تو تمہارے جوارے یعنی ہاتھ پاؤں کے اس عمل یعنی وچ کی بھی قدر نہ ہوتی اس لیے کہ تمام اعمال نیتوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان عمل بالنیات و بنیات یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے یعنی عمل کا دارومدار نیت پر ہے اسی نیک نیتی کی بنا پر تم اللہ تعالی کی طرف سے امید و بیم سے دیکھتے ہو بس اسی طرح جب کوئی صوفی یا درویش شعر سنتا ہے تو اس شعر کے مفہوم پر غور کر کے اپنے پروردگار کی طرف شادی یا غم آجزی اور نیازمندی کے ساتھ دیکھتا ہے اسی تاثر سے اس کا دل خدا کے ذکر سے بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح جب درویش یعنی صوفی کسی پرندے کی آواز سنتا ہے اور وہ دلکش آواز اس کو پسند آتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی صفت اور قدرت پر غور کرنے لگتا ہے کہ معبود برحق نے اس پرندے کا گلا کتنا اچھا بنایا ہے اور اس کو کس طرح آواز یعنی حلق پر قابو دیا ہے اور وہ کس طرح یہ اچھی آواز اس کے حلق سے نکل رہی ہے اور کانوں تک پہنچ رہی ہے بس اسی فکر میں خداوند قدوس کی تسبیح اور اس کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے اسی طرح جب وہ کسی خوشگلو شخص کی آواز سنتا ہے تو اس وقت اس قسم کے تصورات اور خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور اس وقت اس کا دل ذکر حق میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس صورت میں سما کی خوبیوں سے کس طرح انکار کیا جاتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ ایک نیک اور سولے شخص کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سمندر کے کنارے جدہ کی ایک مسجد میں متکف تھے ایک روز میں نے اس مسجد کے ایک گوشے میں لوگوں کو شیرخوانی میں مصروف پایا ان کی یہ شیرخوانی مجھے بہت ناگوار معلوم ہوئی اور میں نے دل میں کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں شیرخوانی کر رہے ہیں اس روز رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے میں مشرف ہوا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشائے مسجد میں تشریف فرما ہیں آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ بھی تشریف رکھتے ہیں اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے ان اشعار کو سن رہے تھے اور اپنا دستے مبارک سینائے اقدس پر اس طرح رکھے ہوئے تھے جیسے کوئی وجد کی حالت میں ہو یہ دیکھ کر میں نے اسی عالم میں اپنے دل میں کہا کہ مجھے ان لوگوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے تھا جو دن کے وقت گوشائی مسجد میں شیر سن رہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اشعار پڑھ رہے ہوں اور حضور والا مرتبہ سماعت فرما رہے ہوں اسی عالم رویا میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سماعت فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق با حق یا حق از حق ہے سما کے صورت میں منع ہے ہاں جس وقت یہ آواز یعنی گانا امرت کی ہو کہ کو دیکھ کر فتنہ پیدا ہونے کا خوف ہو یا کسی غیر محرم عورت کی آواز ہو اس کی آواز سے بھی ذکر و فکر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہو جو اوپر بیان کی گئی ہے تو اس صورت میں بھی اس اندیشے کی وجہ سے کہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا امکان ہے ایسا سما حرام ہوگا اس حرمت میں آواز کا دخل نہیں ہے بلکہ فتنہ پیدا ہونے کے اندیشے کی بنا پر حرام کہا جائے گا کہ ہر حرام یا ہر ایک حرمت کے لیے ایک حد معین ہے جہاں پر بربنائے حکمت حرمت کا خط کھینچ دیا جاتا ہے جس طرح نوجوان روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں بوسا لینا منع ہے کہ وہ حرام مباشرت کی چار دیواری یا اس کے لیے حریم ہے یعنی بوسے سے مباشرت کو تحریک پہنچتی ہے اور روزے میں مباشرت حرام ہے اسی طرح تنہائی میں نامحرم عورت سے ملنا بھی منع ہے کہ اس میں بھی اندیشہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح بعض خاص مصلحتوں کی بنا پر سما سے بھی روکا جاتا ہے یعنی جبکہ یہ یقین ہو کہ سامے پر سما کا برا اثر مرتب ہوگا یعنی اس کے حیوانی جذبات کو تحریک ہوگی ایسی صورت میں اس کو سما سے روک دینا گویا فیلے حرام سے روک دینا ہے سما کے منکر کے جذبات مردہ کبھی کبھار سما کا انکار ایسا شخص بھی کرتا ہے جس کا دل مردہ ہے اس کی طبیعت جلد جامد ہے یعنی اس میں رونق سما ہی نہیں تو اس وقت کہا جائے گا کہ وہ اس نامرد شخص کی طرح ہے جو لذت جمع سے نا آشنا ہے گویا وہ ایک نابینا ہے جو حسن و جمال کی رانائیوں سے بے گانا محض ہے اور جو شخص نا آشنا رنج و غم ہے وہ رنج و... وہ رنج غم اور استرجع ان اللہ و انہ علیہ راجعون کو کیا جانے جب یہ صورت حال ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ پھر بھلا تو اس عاشق صادق کی محبت کا کیوں منکر ہے جس کا باطن محبت اور شوق محبوب میں پرورش پا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی روح کف سے انصری کے تنگ مجلس میں محبوس ہے اور اس آزاد ہونے کے لیے پھڑ پھڑا رہی ہے اس کی روح کو جب نسیم وطن کے سرد سرد جھونکے مس کرتے ہیں تو وہ ان سے لطف اندوز ہوتی ہے اس کو روح نفس کی دنیا میں پردیسی کی صورت میں مقیم ہے اور ہجر کے جام سے جدائی کے تلخ گھونٹ پی رہی ہے اور عالم انصری میں مجاہدے کے بوجھ کے نیچے یعنی بار سے رہی ہے اور اس کو عالم شہود یعنی مشاہدے کی کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی ہر چند کے کسرت اعمال سے نفس کی منزلیں طے ہو رہی ہیں مگر کسی طرح تک رسائی نہیں ہوتی اور حریم جمال کے حجابات نہیں اٹھتے تو اس صورت میں صوفی ایک آہے سرد بھرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے سختی اور گزند کی شدت سے ہلاکت میں بھی ایک راحت پاتا ہے اس وقت وہ اپنے نفس اور شیطان سے کہ یہ دونوں اس کی راہ میں حائل ہیں اس طرح مخاطب ہوتا ہے ابا جبلی نعمان باللہ خلیہ نسیم الصبح یخلص الہ نسیمہا فَإِنَّ فا الصَّبَارِيْحٌ اِذَامَا نَنَسْمَتْ عَلَى قَلْبِ مَحْزُونِ تَجَلَّتْ حَمُومَهَا أجد بروها أو تشفي مني حرارة ألا كبدي لم يبقي إلا صميمها ألا إن أدواني بليلة قديمة وأقتل داء العاشقين قديمها نومان کے پہاڑوں براہ خدا ہٹو مجھ تک ذرا نسیم کے جھونکوں کو آنے دو راحت فضا ہے میرے لیے اتنی وہ نسیم دل سے میرے ہٹاتی ہے غم کے ہجوم کو تحلیل مغز کا ہے خطرتاب عشق سے تسکین جگر کو جلد الہی نصیب ہو لیلا کہ عشق کا یہ مرز مدتوں سے ہے جو ہے مرض قدیم وہ رسوا ہے کو بکو شاید منکر یہ کہے کہ محبت تو حکم کا بجا لانا اور اس کے سوا کچھ نہیں اور اس میں اللہ کے خوف ہونا چاہیے اس قول سے وہ منکر تو اس خاص محبت کا انکار کرتا ہے جو خواص اور اہل باطن کی محبت ہے حالانکہ یہ حضرات مراتب ایمانی میں عالم محسوسات سے بھی بلند پہنچ چکے ہیں اور کشف مجاہدات کی کثرت کے باعث وہ اپنے نفس اور اپنی روح کو بھی قربان چکے ہیں بنی اسرائیل کا ایک لڑکا کثرت مشاہدہ کے بعد پہاڑ سے نیچے کوت پڑا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک فرزند یعنی لڑکے کا ذکر فرمایا کہ وہ ایک پہاڑ پر رہتے تھے اس لڑکے نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ آسمان کس نے پیدا کیا ماں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ماں سے دریافت کیا گیا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ماں نے جواب دیا اللہ نے اس نے پھر پوچھا پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ماں نے جواب دیا اللہ نے, اس نے پھر پوچھا کہ بادلوں کو کس نے پیدا کیا ماں نے جواب دیا اللہ تعالی نے یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالی اس قدر شان و شوکت والا ہے یعنی اس کثرت مشاہدہ کے بعد اس لڑکے نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرایا اور پاش پاش ہو کر مر گیا حسنزلی فہم کی تعبیر سے بالاتر ہے اللہ تعالی کا حسن ازلی پاکیزہ روحوں پر جلوگر ہوتا ہے اور وہ حسن پاکیزہ عقل و ادراک کی رسائی اور ان کی تشریح و تعبیر سے پاک ہے یعنی فہم و ادراک اس کی تعبیر نہیں کر سکتے اس لیے کہ عقل کا تعلق عالم ظاہری سے ہے اور اس کو صرف خداوند عالم کا پتہ چلا ہے یعنی بظاہر عالم سے اس نے باری تعالی کو پہچانا ہے اس کی معرفت اور حریم جلوہ تک اس کی رسائی نہیں ہے کہ وہ عالم غیب کی تجلیات میں مستور ہے لیکن ارواح قدسیہ پر اس کا انکشاف ہو جاتا ہے مشاہدہ جمال الہی مشاہدہ جمال خداوندی ایک بہت ہی خاص درجہ ہے مگر یہ عام ہے اس سے بلند تر وہ محبت خاص کا درجہ ہے جبکہ کمال جمال کبریائی اور مستقل عطا و بخشش کے جمال کا مشاہدہ کیا جائے اس میں وہ صفات خداوندی بھی شامل ہیں جو عالم دوام میں آشکار ہوئے اور وہ بھی ہیں جو اصل ازل میں لوازم رہے ہیں ہوا سے ظاہری ان کمالات کے جمال کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے اور نہ عقل و قیاس ان کا کھوج لگا سکتے ہیں لہذا اس جمال کے مشاہدے کے حصول کے سلسلے میں ایک جماعت ایسی ہے جس نے محض تجلی صفات کے لیے خود کو مخصوص کر لیا ہے بس اسی کے مطابق ان میں ذوق و شوق اور وجد و سما کا جذبہ موجود ہے لیکن پہلی جماعت کو تجلیات ذاتی سے ایک بہرا آتا ہوا ہے اسی لیے ان میں جو ذوق ذوق وجد ہے وہ بقدر وجود ہے ان کا سما بھی بہد شہود ہے بعض مشایخ کا پانی پر چلنا چنانچہ ایک شیخ طریقت نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو پانی پر چلتی تھی اور اسی حال میں سما پر بے اختیار وجد کر رہی تھی ایک دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ ایک بار ہم ساحل پر تھے ہمارے ایک ساتھی نے جب سما سنا تو وہ سطح آب ہی پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور پانی پر ادھر سے ادھر آنے جانے لگا یہ تک کہ جب یہ حالت ختم ہوئی تو پھر وہ اپنے مقام پر واپس آ گئے یعنی ساحل پر آ گئے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ سما کے وقت آگ پر لوٹنے لگے اور آگ کی حرارت کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا ایک روایت ہے کہ بعض صفیائے کرام جب سما میں ان پر وجد تاری ہوتا تو وہ شمع کی لو آنکھ کے اندر کر لیتے راوی کا بیان ہے کہ جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ سے ایسا نور نکلا جو شمع کی لو پر پڑ رہا تھا اور اس کو روک رہا تھا جس کے باعث شمع کا شولہ آنکھ پر اثر انداز نہیں ہو سکا یہ بھی روایت ہے کہ بعض مشایخ پر جب سما میں تاری ہوتا تو وہ زمین سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو جاتے چنانچہ چند یعنی تقریباً چند گز اونچے پھر وہ فضا میں چلتے اور پھر اپنے مقام پر لوٹ آتے شیخ ابو طالب مکی کا قول شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متعلق اور مجبلاً سما کا منکر ہے تو اس طرح گویا وہ ستر صدقین کا منکر ہے اگر ہم کو اس بات کا علم ہے کہ سورت یعنی انکار سما سے ہم قاریوں اور عابدوں کے دلوں سے نزدیک ہو جائیں گے یعنی قاری اور عابد سما کے منکر ہیں لیکن ہم اس کے باوجود اس سے انکار نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم انکاریوں اور عابدوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے اسلاف اور حضرات تابعین سے سما کے سلسلے میں جو کچھ سنا ہے اس کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے اوپر جو کچھ کہا گیا یہ حضرت ابو طالب مکی کا قول ہے جن کو احادیث رسول اللہ اور اقوال و آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بہت زیادہ علم تھا اور اس علم کے ساتھ اس مسئلے میں انہوں نے اشتہاد سے بھی کام لیا ہے اور اس مسئلے کو انہوں نے صحیح حقیقت اور اس مسئلے کی انہوں نے صحیح حقیقت معلوم کی ان تائیدی اقوال کے باوجود ہم نے منکرین سما کے دلائل بھی ازہر خواہی کے ساتھ سما کے جواز کے ساتھ ساتھ پیش کر دیے ہیں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا مخبر یقون تنزل مخبر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا ہے کوئی ایسا منزل سلما کا دے پتا یہ شعر سن کر انہوں نے ایک نعرہ مارا اور فرمایا کہ نہیں خدا کی قسم دونوں جہاں میں اس کے نزول کا پتہ دینے والا کوئی نہیں ہے ارباب تحقیق کہتے ہیں کہ سما صفات باطن کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس طرح اطاط ظاہری اطاط ظاہری صفات کا ایک راز ہے اور جس طرح حرکت و سکون صفات ظاہری ہیں اسی طرح احوال و اخلاق صفات باطنی ہیں شیخ ابو نصر السراج اور اہل سما کے درجات شیخ ابو نصر السراج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سما تین قسم کے لوگ ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ بزم سما میں وہ جو کچھ سنتے ہیں اسے سن کر وہ تجلیات حق کی جانب رجوع ہوتے ہیں یعنی احکام الہی کی طرف مزید توجہ کرتے ہیں دوسری قسم میں وہ لوگ داخل و شامل ہیں جو سما کی بزم میں جو کچھ سنتے ہیں اس کو سن کر اپنے احوال کے مخاطبات اپنے مقامات اور اوقات کے مخاطبات کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ وہ اصحاب علم و فضل ہیں جو اس صد کو حقیقت کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے وہ اس سما میں اشارے پاتے ہیں رجوع اللہ کے لیے تیسری قسم میں وہ فقرہ اور مجرد حضرات شامل ہیں جنہوں نے دنیا سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور جن کے دل اس سما کے باعث لا سے دنیا اس کا مال جمع کرنے اور مال کو روک کر رکھنے کی قدورتوں سے ملوث نہیں ہوتے بلکہ سما کو وہ احتی اور نشات قلب کے لیے سنتے ہیں یہ سما ان کے لیے سب سے زیادہ لائق اور موزوں ہے اور وہ تمام لوگوں میں سلامتی سے سب سے زیادہ قریب اور فتنوں سے محفوظ ہیں اور بس جو دل سماں سن کر دنیا کی محبت میں اور بھی زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے لیے سماں تکلف اور تصن ہے کسی بزرگ سے سماں میں تکلف کے بارے میں دریافت کیا گیا کس کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بتکلف سما کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ تکلف یعنی منفیت دنیاوی اور طلب مال کے لیے اختیار کرے تو یہ فریب اور خیانت ہے دوسرا تکلف سما میں یہ ہے کہ اس کو طلب حقیقت کے لیے اختیار کیا جائے جیسے کوئی اپنے اندر بتکلف وجد کی صورت اور کیفیت پیدا کرے تاکہ اس پر وجد تاری ہو جائے تو یہ کیفیت بعینہ ایسی ہے جیسے بحالت قرار رونے کی کوشش کرے سما کے اجتماع کو بدت کہنے والا کوئی یہ کہتا ہے کہ سما کے لیے اجتماع کی یہ حیات مخصوصہ بدت ہے تو اس کا اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدعت تو وہ عمر ممنوع امر ہے جو کسی ایسی سنت کے خلاف ہو جس کا حکم دیا گیا ہے اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بطور مثال یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے تو اربوں میں یہ رسم نہیں تھی لہذا کیا اس کا ترک کرنا ضروری ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کہیں پر تشریف لاتے تو آپ کے لیے بھی لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ اربوں میں اس کا دستور نہیں تھا مگر اس کے برخلاف بعض ممالک میں یہ طریقہ جاری و ساری ہے بس اس ملک کے رواج کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کے استقبال کے لیے یا اس کی خاطرداری کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اس طریقے کو ترک کر دے یعنی نظم کے لیے کھڑا نہ ہو تو دلوں میں رنجش پیدا ہوگی اور لوگوں کو رنج ہوگا بنا بری یہ طریقہ آداب مجلس میں شمار ہونے لگا ہے بس یہ ایک ایسی بدعت ہے جو جائز ہے کہ یہ کسی تسلیم شدہ یعنی سنت معصورہ کے خلاف نہیں ہے یہی حال محفل سما کا ہے کہ وہ کسی سنت معصورہ میں مزاحم یا اس کے خلاف نہیں ہے